اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اعسامکم ولا الى صورکم ولا کنظر الى قلوبکم واعمالکم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولاۃسر و تمب الخیر آمین یارب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور ان اللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم اس حدیث کو گریمیٹکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ ہم نے لسان القرآن کورس کا جو سلیبس متعین کیا تھا جو کہ پانچ چیزوں پر مشتمل تھا وہ تقریباً تقریباً مکمل ہو چکا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے آپ کو پانچ چیزیں پڑھانی ہیں پانچ چیزوں میں تین چیزیں مفرد ہیں اور دو جملے ہیں مفرد سے مراد اسم فعل اور حرف اور جملے سے مراد جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیا آپ ان پانچوں چیزوں کو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں ہم نے اسم سے آغاز کیا تھا دو اسما کے مجموعے سے ہم نے جملہ اسمیہ بنایا حرف بیچ بیچ میں پڑھا جملہ اسمیہ کے بعد ہم نے فیل سٹارٹ کیا جملہ فیلیہ بن گیا فعل ماضی فیل مضارے پھر ہم نے فیل مزارے میں فیل مزارے کا اعراب خاص طور پہ پڑھا آج ہم اپنے سیزن ون کے اختتام کے قریب ہیں تو ہم انشاءاللہ شاء تعالی اب ریورس جائیں گے جملہ فیلیا ہماری انتہا تھی آج ہم واپس جملہ فیلیا سے جملہ اسمیہ کی طرف جائیں گے تو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا جملہ فیلیا کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا آپ نے جو جملہ فیلیا بنایا اس کو آپ واپس جملہ اسمیہ میں لے کے آئیں گے اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے صرف ذہن میں تازہ کر لیں جب آپ نے پہلا جملہ فیلیا پڑھا تھا تو جملہ فیلیا کیا تھا وہ ظہبہ تھا اور پھر ہم نے مزید تیرہ جملہ فیلیاں پڑھے زہب ظہبا ظہبو ظہبت ظہب طا ظہب نا زہبتا ظہب تما ظہب تم ظہبتی ظہب تو ظہب تو ماضی کی گردان کے چودہ جملہ فیلیاں ہم نے پڑھ لی ہے پھر جب مظاہرے کی گردان کی تو مزید چودہ جملہ فیلیاں ہمارے مظہرے کے بن گئے ماضی کردار میں جب ہم نے پہلا جبلا فیلئر بنایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جو بھی فیل ہوتا ہے, اس کا فائل ضرور ہوتا ہے اور فائل جو ہے اس میں آپ نے دیکھا پہلے سیہے میں وہ ضمیر کی شکل میں موجود تھا ایسے ہی نا یعنی پہلے میں ہوا تھا دوسرے میں ہما تیسرے میں ہوم چوتھے میں ہیا پانچویں میں ہما چھٹے میں ہننا ساتویں میں انتا آٹھویں میں انتما نو میں انتم دس میں, میں انتی گیارہویں میں انتما بارہویں میں, بار میں, میں انتنا تیرویں میں انا اور چودہ میں نہنو ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے پہچانا تھا کسی نہ کسی علامت کے ذریعے سے ہم نے کہا تھا کہ تے آپ نے انا کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے اور تا سے آپ نے انتا کو پہچاننا ہے نہ سے آپ نے نہنو کو پہچانا واؤ سے آپ نے ہم کو پہچانا یہ جو چودہ جملہ فیلیا تھے نا یہ جو چودہ جملہ فیلیا تھے ان کا جو فائل ہے نا ہوا ہوما ہوم یا ہوما ہونا انتہا انتما انتم انتی انتما انتمنا انا نہ ان 14 کے 14 جملہ فیلیا کے فائلوں کو اگر ہم پہلے ذکر کر دیں پہلے ذکر کر دیں کیا مطلب یعنی زہابہ ہے نا اس کا فائل کون ہے <متصال> ہوا اگر میں کہہ دوں ہوا زہابہ تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اب یہ جملہ فیلیا نہیں رہا جملہ فیلیا رہا بتائیں نہیں نا کیوں نہیں رہا اس لیے کہ جملہ فیلیا وہ جملہ ہوتا ہے جو اچھی طرح زہیب کو یاد ہے کہ فیل سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے اسم سے اور اسم بھی مرفو والا اور مرفو اسم کا کسی جملے کے شروع میں آنا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مبتدا ہے اور مبتدا سے جملہ اسمیاں شروع ہو جاتا ہے تو پہلی بات نوٹ کریں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ وہ جو آپ نے پہلا جملہ فیلر بنایا تھا نا زہابا اس کے فائل ہوا کو ہم نے شروع میں رکھ دیا اندر سے نکال کے شروع میں رکھ دیا اب پہلی بات یہ کہ اب اس کو آپ نے اس کا فائل نہیں کہنا کیوں اس لیے کہ فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اب پھر یہ, ہوا کیا؟ یہ ہوا مرفو ہے مارفا ہے, تو یہ بن جائے گا مبتدا کیونکہ مفتا کی جو ہنڈریڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے مرفو ہونا چاہیے ہوا مرفو ہے نائنٹی نائن کی ریکوائرمنٹ معرفہ ہونا چاہیے ہے اب یہ جو زہابا ہے نا اب ذرا ہوا کو پہ دیں اور ذرا سائڈ پہ کریں جملہ فیلی ہے. ہوا کو پہ کر دیں زہابا کو چیک کریں زہابا جملہ فیلئر نہیں ہے جملہ فیلئر ہے نا یعنی اس کے پارٹس اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ پارٹس ہو گئے جی فیل پلس فائل اور فائل کون ہے ہوا کیونکہ جملہ فیلیا میں تو فائل ہمیشہ فیل کے بعد ہوتا ہے اوکے اب یہ فیل پلس فائل جملہ فیلیا ہو گئے جملہ فیلیا بن گیا نا یہ اور جملہ فیلیا کو آپ نے مبتدا کے بعد خبر کی جگہ پر رکھ دیا پورے جملہ فیلیا کو پورے جملہ فیلیا کو اٹھایا پیکٹ میں بند کیا اور خبر کی جگہ میں رکھ دیا اوکے اور پارٹس پورے کر لیے کہ مفتزا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیا تو ریزلٹ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ اگر آپ کسی جملہ فیلیا کو جملہ جسمیا بنانا چاہتے ہیں نا تو فائل کو اٹھائیں فائل کو اٹھائیں شروع میں لے فائل کو اٹھائیں شروع میں لے وہ جملہ اسمیا بن جائے گا سمپل سا بولا دیا میں نے آپ کو پھر سن لیں جملہ فیلیا کو اسمیا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے فائل کو اٹھائیں گے اور فیل سے پہلے لے آئیں گے فیل سے پہلے جب فائل آ جائے گا تو اب پہلی بات یہ کہ فائل نہیں رہے گا وہ فائل نہیں رہے گا کیونکہ فائل آتا ہی فیل کے بعد ہے جب وہ فائل نہیں رہا تو کیا بن گیا مفتہ بن گیا وہ مفتد بن گیا تو اب جو باقی پورا فیل ہے اپنے فائل کے ساتھ مل کے اب فائل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا لازمی ٹھیک ہے اس جملہ فیلیا کو ہم خبر کی جگہ پر رکھ کر اپنا جملہ اسمیا مکمل کر لیں گے اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ چلیں یہ تو بات سمجھ میں آ کہ جی مفت مرفو ہوتا ہے ہوا مرفو ہے ٹھیک ہے مفتہ معرفہ ہوتا ہے 99% ہوا معرفہ ہے جب آپ نے جملہ فیلیا کا ایک پیکٹ بنا لیا جملہ فیلیا کو آپ نے ایک تھیلے میں ڈال دیا نا اوکے بند کر دیا بند کرنے کے بعد اس تھیلے کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے اس تھیلے کو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں نا آپ اسے خبر کی جگہ پہ جا کے رکھ دیں آپ اسے مفول کی جگہ پہ رکھ دیں آپ اسے صفت کی جگہ پہ رکھ دیں آپ اسے مضاف لے کی جگہ پہ رکھ دیں آپ کا جو جملہ ہے نا وہ جب ایک پیکٹ میں بند ہو گیا نا تو آپ اسے مرفو منصوب یا مجرور کسی کی جگہ پہ بھی اب رکھ سکتے ہیں گویا اس پیکٹ کا اعراب بالکل اس طرح ہوگا جس طرح ہاضا کا اعراب ہوتا ہے ہاضا کا اعراب کیسے ہوتا ہے ہاضا مرفو کیسے ہوتا ہے میں کہوں جی پیکٹ کہ آپ بولیں رہے آپ کہیں گے پیکٹ پیکٹ پیکٹ پیکٹ خبر کی جگہ رکھا گیا تو خبر بن گیا ہم اسے کہیں گے اب یہ پیکٹ مرفو ہے سمجھ اگر کوئی منصوب والی جگہ ہوتی تو ہم پیکٹ کو اٹھا کے اب کسی منصوب کی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کہیں گے پیکٹ منصوب ہے پیکٹ کو اٹھا کے ہم کسی مجرور کی جگہ پہ رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ پیکٹ مجرور ہے سمجھ آ گئی تو جملے کا ہم نے پیکٹ بنا لیا ہو okay, گیا okay. تو وہ مسئلہ حل ہوا کہ آپ کہہ رہے تھے جی خبر جو ہے وہ مرفو ہوتی ہے تو جملہ مرفوع کیسے ہوگا وہ جملہ ایک پیکٹ میں بند کر دیا ہم نے اور وہ پیکٹ جو ہے مرفو کی جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے منصوب کی جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے مجرور کی جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے تو جملہ ایز اے پیکٹ خبر کی جگہ پہ ہم نے رکھ دیا اوکے okay. دوسرا سوال دوسرا سوال آپ کے دھیان میں یہ آیا ہوگا کہ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جی مرفو مرسو مجرور پیکٹ آ گیا لیکن خبر ہم نے پڑھی تھی نکرا ہوتی ہے خبر ہم نے پڑھی تھی کہ نکرا ہوتی ہے 99% تو یہ پیکٹ جو ہے یہ نکرا کی جگہ پہ کیسے آ گیا تو اس کا سمپل سا جواب ہے آپ نے مارفا کے اکسام پڑھی ہیں مارفا کے سام پڑھی ہے نا کون کون سی ہیں ضمائر اشارہ موصول مورب علام مرب ندا مزافل المارفا سات اقسام پڑ گئے نا ان سات اقسام میں کہیں پیکٹ ہے نہیں ہے نا اگر سات میں پیکٹ نہیں ہے تو پیکٹ کیا ہوگا نکرا ہوگا <laughs> اگر سات اقسام میں کہیں پیکٹ بھی ہوتا تو ہم کہتے کہ بھی پیکٹ تو ماروا ہوتا ہے سات اقسام میں کہیں پیکٹ ہے ہی نہیں تو پیکٹ نکرا ہو گیا تو آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی دیا جملے کو جب آپ نے پیکٹ میں بند کیا نا جملے کو جب آپ نے پیکٹ میں بند کیا تو آپ کے سامنے دو ریزلٹس آئے یہ دو ریزلٹس آپ اچھی طرح سمجھ لیں جملے کو جب آپ نے پیکٹ میں بند کیا تو دو ریزلٹس آئے نمبر ایک اب وہ پیکٹ جو ہے وہ آپ مرفوع کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے منسوب کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں مجرور کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اوکے okay? دوسری بات یہ کہ پیکٹ نکرا ہوتا ہے پیکٹ نکرا ہوتا ہے لہذا آپ اس پیکٹ کو کسی بھی نکرا کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں اس پیکٹ کو آپ کسی بھی نکرہ کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیکٹ مارفا نہیں ہوتا اوکے سمجھ آ بات آصف سمجھ آ رہی ہے کہ جاری ہے پیکٹ سمجھ میں آ گیا نا اچھا اگلی بات آپ کہیں گے چلیں جی یہ دو باتیں بھی ہم نے ہزم کر لی اب ایک بات آپ نے اور بتائی تھی کہ مفتہ اور خبر میں نا جنس اور عدر کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے جینس اور کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے یعنی دونوں یا تو مذکر ہوں یا دونوں ہوں دونوں واحدوں یا دونوں ہوں یا دونوں ہوں تو اس کا جواب آپ سن لیجئے مختص کیا ہے جی واحد مذکر ہے نا واحد ہے اور مذکر ہے آپ نے پیکٹ کی جگہ پہ کیا دیکھا ہے ذہاب پیکٹ ذرا سا کھولیں کھول کے اندر جھانکے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہوا نظر آ رہا نا ہوا کا میچ کریں ہوا کے ساتھ میچ ہو گیا ہنڈریڈ پرسینٹ تو وہ مطابق بھی پوری ہو گیا یعنی تیسرے کام کے لیے آپ نے اس پیکٹ کا منہ کھولنا ہے اور اس میں کوئی ایسا پروناؤن دیکھنا ہے جو آپ کا مفتا کے مطابق ہو اگر پروناؤن پڑے اور وہ مفتا سے میچ ہو رہے تو آپ کا وہ تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا یوں ہمارا جملہ فیلیا جملہ اسمیا میں کنورٹ ہو گیا اوکے okay جی یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیا اب سمپل سی بات ہے میں نے جو آپ کو آسان فارمولہ دی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فیل ماضی کی گردان کی ہے نا زہابا زہابا کا فائل کون تھا ہوا اس کو میں نے اٹھایا اور باہر رکھ دیا جملہ اسمیا میں نے گیا پہلے تو یہ کام تو کرے نا آپ یہ کام تو کریں باقی جو باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں دوسرا کون سا تھا جی جملہ زہابا تھا نا زہابا تھا اس کا فائل کون تھا ہوما تھا نا ہوما اٹھائیں شروع میں لگا دیں اب ہوما کیا بن گیا مفتتا ہوما کیا بن گیا مفتتا اس کے نیچے لکھے مفتتا اور زہابا کیا ہے فیل پلس فائل فائل کون ہے اس کا ما جو آپ الف سے پہچان رہے ہیں ہما نا اس کا فائل <تصفح> فیل فائل مل کے کیا بنے جملہ فیلیا جب جملہ فیلیا بن گیا تو اسے ڈالیں پیکٹ میں بند کریں اس کا منہ اور کس کی جگہ میں رکھ دیں <تصفح> خبر کی جگہ پہ رکھ دیں خبر کی جگہ پہ رکھ, رکھ دیا گیا تو ایز اے مرفو رکھا گیا ایز اے نکرا رکھا گیا اب صرف تیسری کنڈیشن چیک کر لیں پیکٹ کا منہ کھول کے کہ مفتا کے ساتھ کوئی پروناؤن میچ کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو پیکٹ واپس بند کر دیں اور دس نمبر لے لیں میچ کر رہا ہے لہٰذا یہ مختلف خبر مل کے کیا بن گئے جی جملہ اسمیا اب ایک تو سوالات آپ کے ذہن میں ہمیں تکلیف کیا تھی فیلیا سے اسمیا میں آنے کی اچھا بلا ایک فیلیا بنا ہوا ہے اس کو ہم اسمیا میں کیوں لے کے آ رہے ہیں ٹھیک اس کا جواب میں دوں گا لیکن پہلے ذرا جملہ فیلیا جو ہے جملہ اسمیا میں تبدیل کر دیا جی زہابا تھا نکالے اسے باہر شروع میں رکھ دیں شروع میں رکھ دیام اب بن گیا مفتا اب میں لکھوں گا نہیں اب زبان کراؤں گا بن گیا مفتا اور یہ جو زہاب ہے جملہ فیلیا فائل کون ہے ہوم جو وائس سے پہچانا جا رہا ہے وہ پیکٹ میں بند کر کے خبر کی جگہ میں رکھ دیا پھر پیکٹ کو کھول کے چیک کیا کہ اندر ہوم ہے میچ کر رہا ہے پیکٹ بند کر دیں جملہ اسمیا تیار کر دیں اور آپ کا جملہ فیلیا جملہ اسمیا میں کنورٹ ہو گیا اوکے جی اب نہیں میں بتاؤں گا اب میں سمپل آپ سے جملہ فیلیا رکھوں گا اور کہوں گا جی اسے جملہ اسمیا میں کنورٹ کر دیں باقی آپ بعد میں پھر غور کرتے رہے کہ یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ ٹھیک جی اگلا جملہ کیا ہے فروخت زہابت زہابت ہے نا زہابت جملہ فیلی ہے اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کریں زہابت ہی زہبت آصف اگلا جملہ کون سا ہے زہابتا اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کر لیں حما ظہاب پابیا اگلا جملہ کون سا ہے زہبنا اس کو اس میں کنورٹ کرے ہنا زہبنا اگلا جملہ کون سا امیر زہفتا زہفتا جملہ ہے اس کو اس میں کنورٹ کرے انتا زہبتہ اگلا جملہ فیلیا کون سا زہب تما جملہ فیلیا اس کو اس میں کنورٹ کرو انتما زہب اگلا کون سا ہے زہب تم زہب تم جملہ فیلیا میں کنورٹ کرو زہب تم انتم زہب تم ٹھیک ہے شہروز آپ کو سمجھ کچھ نہیں آیا لیکن آپ جملہ بول دیں گے ضرور ٹھیک ہے نا اگلا جملہ ہے لے کے جانا ہے جی طلحا اگلا ہے جملہ ہے اس کو اسمیا میں کنورٹ کرنا ہے اسماعیل اگلا جملہ فیلیہ ہے زہب اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرو انتنا زہب ٹھیک ہے اگلا جملہ فیلیہ ہے تو زہب تو یہ جملہ فیلیا ہے اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہے جی اسماعیل انا ذہب تو آخری جملہ ہے ماضی کردان کا زہب نا زہب یہ جملہ فیلیا اس کو اسمیا میں کنورٹ کرنا ہے نہو زہب بات سمجھ میں آ پہلے آپ طریقہ سمجھ لیں جو آپ نے سمجھ لیا کہ جملہ فیلیا کو اسمیا میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے جو فائل ہوتا ہے نا اس کو اٹھا کے فیل کے شروع میں رکھ دیں اس سے کیا ہوگا آپ کا جملہ فیلیا اسمیا میں کنورٹ ہو جائے گا باقی آپ نے اب چیک کرنا, صرف چیک کرنا ہے صرف ایک چیک کرنا ہے صرف ایک چیک کرنا ہے پیکٹ کھول کے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو فائل شروع میں آیا ہے نا جسے اب آپ فائل کہہ ہی نہیں سکتے وہ مبتدہ ہے پیکٹ کے اندر اس مفتدا کے مطابق کوئی ضمیر پڑی ہے اگر پڑی ہے تو پیکٹ بند کر کے لاک کر دیں اوکے جی گزارے کے گردان ہم نے کی تھی کردان میں پہلا جملہ کیا تھا صحابا سے یس ابو اوکے جی یس ہبو جملہ ہمیں کنورٹ کریں ہوا شروع میں لے آئے ہوا یس yes, جو کام ماضی کی گردان کے ساتھ کیا ہے یار وہی کام مزارے کی گردان کے ساتھ کرنا ہے سمپل سی بات ہے جو چودہ جملے مزہ کی گردان کے ہیں نا ٹھیک ہے ان چودہ جملوں سے پہلے ہوا ہوما ہوم ہیا ہوما ہونا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نہنو لگا دینے بس سمپل سا کام ہے کون سا تھا یس بانی جبلا ہے اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کرو ہوما یزح بانی اگلا کون سا جملہ جبلا ہے اس میں ہمیں کنورٹ کریں ہوم یزحبونا اب یاد آیا ہم یون سونا حسن نے کا سوال کیا تھا یہ ہم کیا کر رہا ہے پہلے تو ہم یہ کر رہا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم یزحبونا اگلا تھا حسن تذہبو جملہ فیلیا اس کو اس میں میں کنورٹ کرو ہی تضحبو تزہبانی ہوما تزہبانی یزحبنا آصف نا یا زبنا ٹھیک ہے حامد کوشش کریں گے جی اس کے بعد تھا تزبو تذہبو تزہبو واویہ انت تصبو انتا تذہبو جی تزہبانی انتما تزہبانی ٹھیک ہے اسماعیل تزہبونا انتم تزبونا ٹھیک تزہبینا انتی تزہبینا تزہ بانی انتما تزہ ٹھیک ہے صحیح تزہبنا انتنا تزہبنا ازہبو انا ازہبو نظہبو سر آپ کو جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں کنورٹ کرنا آ گیا اوکے جی یہ آپ کو آ گیا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں کیا ہم نے جملہ فیلیا کو جملہ اسمیا میں کیوں کنورٹ کیا اس کا جواب سن لیں اس کا جواب یہ کہ جملہ فیلیا کی نسبت جملہ اسمیا میں زور زیادہ ہو جملہ فیلیر کی نسبت جملہ اسمیا میں زور زیادہ ہوتا ہے آپ کہیں گے کہاں زور ہے تو دیکھیں کتنا زور لگا ہے زور لگا ہے نا ٹھیک ہے ایک تو آپ کا زور لگے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ زور زیادہ ہے اور دوسرے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں زور کیسے زیادہ ہے ہوا کا کیا مطلب ہے فروخت ہوا کا کیا مطلب ہے وہ زحبا کا کیا مطلب ہے وہ گیا وہ وہ گیا دو دفعہ وہ گیا. <laughs> دو دفعہ وہ آ گیا نا تو زور دے گا آپ اردو میں دو دفعہ وہ, وہ نہیں کہہ سکتے انگلش میں آپ دو دفعہ ہی ہی وینٹ نہیں کہہ سکتے لیکن عربی کی بیوٹی ہے آپ نے ایک دفعہ ہوا کہا پھر جب زہاب کہا تو اس کے اندر بھی ہوا موجود ہے تو دو دفعہ ہوا ہو گیا اس دو دفعہ ہوا نے آ کے زور پیدا کر دیا جس سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ ہی گیا زہابا کا مطلب تھا وہ گیا اس میں کوئی زور نہیں تھا لیکن جب آپ نے کہا نا ہوا زہابا تو اس کا مطلب ہے وہ ہی گیا اور کوئی نہیں گیا وہ گیا فالو کر کے فالو کر کے آپ نے کہا جی زہب گیا لیکن کوئی زور نہیں تھا جب آپ نے کہا نا انا زہب تیا میں ٹھیک ہے یہ زور پیدا ہوا کہ انا اور تو انا پلس تو دو میں ہو گئے انا زہب یعنی میں ہی گیا سمجھ آ بات کلیئر ہوگی اور باقی وہ ٹیکنیکل جو چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ جملہ آپ کا ایک تو نکرا ہوتا ہے جملہ نکرا ہوتا ہے کیونکہ مارفا ہوتا نہیں ہے تو آپ کسی بھی نکرا کی جگہ پہ جملے کو رکھ سکتے ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ جملے کو جب آپ ایک پیکٹ میں بند کر دیتے ہیں تو وہ پیکٹ آپ مرفو کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں منسوخ کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں مجرور کی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے پیکٹ کو خبر کی جگہ پہ رکھ دیا خبر کی جگہ مرفو ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے نا تو لہٰذا ہم کہیں گے اب یہ جملہ جو ہے نا پیکٹ صحیح یہ مرفو کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم اسے کہیں گے مرفو ہی ہے جس طرح مرفو بھی ہی ہوتا ہے نا ہاضا منصوب بھی ہاضا ہی ہوتا ہے ہاضہ مجرور بھی حاضہ ہوتا ہے فالو کر رہے ہیں نا تو بس یہ بات آپ نے ہضم کرنی ہے اور اب میں آپ کو جملہ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ شاء اللہ حدیث جو نبی میں نے سنائی ہے گرامٹیکلی اینالائز کریں گے جملہ فیلیا کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے معاویہ کیا کرتے ہیں فائل جو ہوتے ہیں نا اس کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے آتے ہیں دوسرا سوال جب فائل فیل سے پہلے آ جاتا ہے تو کیا وہ فائل رہتا ہے نہیں رہتا وہ کیا بن جاتا ہے مبتدا بن جاتا ہے اور جو باقی بچتا ہے نا وہ آپ کا خبر کی جگہ پر آ جاتا ہے اس کو باقی کو آپ ایک پیکٹ میں بند کرتے ہیں اور خبر کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک بس صرف ایک چیک ضرور کرنا ہے کھول کے دیکھنا ہے پیکٹ تھوڑا سا کہ اندر کوئی پروناؤن ایسا پڑا ہوا ہے جو مفت کے مطابق ہے مفت سے میچ کر رہا ہے اگر میچ کر رہا ہے تو پیکٹ بند کر دیں اگر میچ نہ کر رہا ہونا تو جیب سے نکال کے کے اندر بھی ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ لکھ رہا ہوں اس کو اس میں ہمیں کنورٹ کرنا ہے پہلے کون کرے گا سب سے پہلا جملہ ماشاء اللہ ہسن نے ہاتھ کھڑا کیا پہلا تو ہسن آپ کے لیے جملہ فیلیا ہے من تین جملہ فیلیا نا ٹھیک ہے نا فیل سے شروع ہو رہا ہے صحیح خلا فیل اللہ فائل الانسان مفول من تین جار مجرور متعلق اوکے فیل فائل مفول متعلق مل کر جملہ فیلیا بن گئے اس کو اسمیا میں کنورٹ کرنا ہے جی کیا کروں گا خلا کا ضمیر جو ہے وہ نکالوں گا نے کیا بتایا تھا جملہ فیلیا کو اس میں ہمیں کیسے کنورٹ کرتے ہیں کیا بتایا تھا پہلے بتاؤ فارمولا بتاؤ فائل کو, فائل فائل کو اٹھاتے فیل ہیں فیل سے پہلے جاتے ہیں تو فائل کون ہے ہاں اب اللہ فائل ہے زہابا کے اندر ہوا فائل تھا اوکے تو اللہ کو یہاں سے ہم نکالیں گے اور شروع میں رکھ دیں گے اب اللہ فائل ہے اب اللہ فائل ہے اب فائل نہیں ہے کیا ہے مبتذا اوکے تو اللہ آپ کا مفتا بن گیا اور جو باقی بچا وہ خبر کی جگہ پہ آ گیا اب آپ نے ایک دفعہ خبر کی جگہ پہ رکھ دیا آنکھیں بند کر لی اس کے بعد خیال ہے ذرا چیک کر لے کھول کے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں خلقل انسانہ تین جملہ فیلیا پورا ہے کہ نہیں ہے فروخت خلا کا فیل اور فائل اب ہوا ہے اس کے اندر ال انسان مفول من تین متعلق اب چیک کریں کہ یہ جو خلا کا فیل پلس فائل ہے اب پیکٹ کھول کے دیکھیں فائل کون ہے ہوا اللہ کے مطابق ہے ہوا اللہ کے مطابق ہے نا ہوا جینس سو عدد میں مطابق ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ میچ ہو گیا میچ ہو گیا تو آپ کا جملہ جملہ اسمیا ہنڈریڈ درست ہے آپ کریں گے اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا یعنی آپ نے اللہ ناؤن بھی یوز کیا پروناؤن بھی یوز کیا اس کے لیے تو زور آ گیا کہ نہیں آ گیا الولد الماء الدا پہلے اس کے پارٹس بتاؤ شابش شریبا کیا ہے فیل الولد کیا ہے فائل ہے الماء کیا ہے مفعول ہے الباردا کیا ہے صفت ہے الماں کی صفت ہے ٹھیک ہے نا یعنی مرکب توصیفی ہی آپ کا مفعول بن رہا ہے یوں کہہ سکتے ہیں سمجھ آئے گی ترجمہ کریں اس کا ہے ہاں لڑکے نے لڑکے نے ٹھنڈا پانی پیا جملہ فیلیا ہے نا اس میں کنورٹ کرنا ہے کیا طریقہ اختیار کروں گا میں فائل, فائل کو اٹھاؤں گا اور فیل سے پہلے لے آؤں گا فائل کو الدو کو میں نے اٹھایا یہاں سے اور شروع میں رکھ دیا اب اللہ کیا بن گیا مفترا بن گیا اور باقی کیا بنے گا خبر اب مفتلا کو بھول جائیں وقتی طور پہ اور ذرا شریف الما الباردا کو اینالائز کریں شریبہ فیل پا فائل ہے نا فیل پا فائل ہے نا کون ہے فائل ہوا ہے نا ٹھیک ہے اب چیک کریں کہ جو ہوا ہے یہ اللہ سے میچ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے نا تو جملہ آپ کا ہنڈریڈ پرسینٹ ٹھیک ہے نسرا النی جی نصرہ کیا ہے مدلسل مدلسل مدلسل کیا مجھے بتائیں پارٹ بتائیں کیا ہے جی فیل اللہ دانی کیا ہے فائل, فائل کیسے پتا چلا مرفوع, مرفوع ہے شاباش اللہ دئینی کیا مدلسل ہے مدلسل کیا مدلسل مدلسل مدلسل مدلسل مدلس مفول ہے کیوں اس لے کہ منسوب ہے جملہ فیل ہے اس میں ہمیں کنورٹ کرے الوارا دانی کہا اٹھائیں یہاں سے اور شروع میں رکھ دیں اور بنا دیں مفتدا اور باقی کو بنا دیں خبر اب جو باقی ہے اس کو ذرا اینالائز کر لیں نصرہ سرا فیل پلس فائل فائل کون ہے ہوئے ہے کے اندر ہاں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا نا تو میچ کروا دے ہاں یہاں لگا کے میچ کرا دے اللہ دانی نسرا اللہ دینی نسر المسلیمون المسلیمینا ہاں جی نصرہ کیا ہے فیل المسلیما کیا ہے فائل ہے کیسے پتہ چلا اونہ کی آواز ہے المسلیمینا کیا ہے مفول ہے کیسے پتہ چلا اینا کی آواز ہے منصوب ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ اللہ تو فیل فائل مفول جملہ فیلیا بن گیا جملہ فیلیا کو اس میں ہمیں کنورٹ کریں المسلیمونا کو کہنے شروع ملے ہیں اب المسلیمونا کو آپ فائل کہہ سکتے ہیں اب اسے آپ نے فائل نہیں کہنا اگر آپ نے فائل کہہ دیا تو آپ کا کنسیپٹ ہی خلط ہو گیا کیونکہ اب جملہ آپ کا فیل سے شروع نہیں ہو رہا اب آپ نے اسے مبتلا کہنا اور آگے جو ہے وہ خبر لے کے آنی ہے اب خبر کی جگہ پہ کیا بچا ہے آپ کا نسرا بچا اور المسلمینہ بچا جی؟ ہے, فیل اور فائل لیکن فائل کون ہے؟ ہوا اور جمع ہم ہے تو میچ کریں کیسے کریں گے نسرو آپ اس میں تبدیلی لائیں گے اور اسے نسرو کر دیں گے اب یہ ہوا نہیں رہے گا بلکہ ہم ہو جائے گا اور جملہ فیلیا سے اسمیا میں کنورٹ ہو جائے گا اور ترجمہ کریں گے مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے کلیئر کی بات اسی پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی اوکے okay? سمجھ آ گیا پروخلیئر ہے نا اب حدیث کی طرف آئے عربی زبان میں نون زوا اور را تین روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے معنی ہوتا ہے دیکھنا سے ماضی مزارے کیا بنے گا معاویہ نظارا یون انہیں کیونکہ باپ پتا تھا تو انہوں نے فوراً بنا دیا نظارا اگر آپ نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو باپ کا نہیں پتا باپ دیکھ لیں بنا لیں گے عربی زبان میں ایک لفظ ہے اجسام سنا میں یہ جمع کا لفظ ہے اس کا واحد کیا ہے؟ جسم یہ جسم, ملعب جسم, ملعب جسم ملعب کی جمع ہے اجسام عربی زبان میں ایک لفظ ہے سور سور یہ بھی جمع کا لفظ ہے اس کا واحد نوٹ کر لیں اس کا واحد ہے سورہ سورہ سمجھتے ہیں نا سورہ کسے کہتے ہیں سورت بولتا کو نہیں نا سورت شکل شکل و سورت کہتے ہیں نا یہ وہ سورت ہے ٹھیک ہے تو سورہ کی جمع کیا ہے سور سور اچھا ایک جو ہے نا آ, یہ والا سورہ جو ہمارے پرانی مجید کی سورہ ہوتی ہے ٹھیک اس کی جمع بھی ایسی ہی آتی ہے سور اس کی جمع بھی سور ہے تو سواد اور سین کا فرق جس کا اچھا ہے تجوید کے لحاظ سے وہی وہ نکال سکتا ہے اس کو اگلا لفظ بہت آسان ہے آپ کو آتا ہے قلوب کلوب کسی جمع قلب کی اگلا لفظ ہے کس کی جم ہے عمل کی تو ایک ہی نیا لفظ آیا سور جو کہ سورہ کی جمع ہے اوکے لے جی میں جملہ فیلیا آپ کو سامنے لکھ رہا ہوں ینزورو جملہ فیلیا جملہ فیلیا فیل اور فائل کیا ترجمہ یونزور وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا ینزر فیل اور فائل فائل کون ہے ہوا فائل کون ہے آپ نے کہا جی ہوا ابھی تک فائل ہوا ہے وہ دیکھتا ہے لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے تو ہو سکتا ہے وہ بائی ناؤن آگے آ جائے اللہ اب فائل بائی ناؤن آ گیا اب یہاں سے آپ ہوا کو ہٹا دیں گے ٹھیک ہے نا پہلے آپ نے رکھا تھا اب ہٹا دیں گے کہ فائل اب ناؤ ظاہر نا کی صورت میں آ گیا اب ترجمہ کیا ہوگا اللہ دیکھتا ہے یا اللہ دیکھے گا صحیح الا کیا ہے کیا حرف فر ہے اللہ حرف وجہ ہے نا حرف وجہ کے بعد کیا آتا ہے اسم کے فیل اسم آئے گا نا اسم مرفوع کے آئے گا مجرور ہو کے آئے گا ٹھیک ہے نا مجر ہو کے گا اج سامی مجرور ہے ٹھیک ہے اج سامی پہ الف نام داخل ہے الف نام نے داخل تو تنوین آنی چاہیے تھی تنوین ہے نہیں تو کیا بن رہا ہوگا مضاف مضاف بن رہا ہوگا نا تو آگے مضافے ہونا چاہیے مضاف ہونا چاہیے نا اور مزافل ہے اگر اٹیر ہے تو پکا مرکب اضافی اٹائز امیر آ پکا مرکب اللہ الا اجسامی کیا ترجمہ ہوگا اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے یہی بنے گا نا اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور سوارکم کم تمہاری صورتوں کو صحیح ہے نا الا اسلام و سور کم سمجھ نا ترجمہ کریں اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اس کو منفی بنانا ہے ہم نے مظاہرے کو منفی کسے بناتے ہیں لا سے لا ین اللہ الا اسامکم ٹھیک ہے و لاسور کل والا کنسپٹ آپ ترجمہ کریں اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو آ گیا نہ ہی والا کنسپٹ اگر کل نہ پڑھا تو آج مزہ نہ آتا ٹھیک ہے نا یعنی منفی جملے کے بعد منفی جملے کے بعد ولا ولا ملے تو نہ ہی کا ترجمہ کیا جاتا ہے صحیح جبلا فیلیا ہے نا جبلا فیلیا ہے نا جبلا فیلیا کو اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کرے کیا کرنا ہے پہلے یاد کریں فائل کو اٹھانا ہے فائل, کو فائل کون ہے اللہ فائل باہر آ گیا اب یہ فائل نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا مفتہ بن گیا اور باقی سی خبر ہوگی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے لا یونزر کم ولا الا سم دنیا پر ایک علا ڈال دیا صحیح ہے تاکہ الاسام کم ہے تو الا سو ہی ہونا چاہیے صحیح ہے بن گیا جملہ اسمیا میچ ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہو ہے پکی بات ہے یعنی خبر میں کوئی ایسا پروناؤن ہونا چاہیے جو مفتا کے مطابق ہے ینزرو کا ہوا جو ہے وہ میں جو رہنا تو لا الى ولا الى اللہ ولاسو اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف ٹھیک ہے اچھا یہ جملہ اسمیہ بن گیا آپ کو یاد ہے جملہ اسمیا میں زور کیسے پیدا کرتے تھے انہا لگاتے تھے نا لگاتے تھے نا اس جملہ اس میں زور لگا رہا ہوں انہیں لگا دو نا جب ان لگ گیا اس کے شروع میں تو انہیں کیا کرنا ہوتا ہے منسوب کرنا ہوتا ہے اس نے مختار کو منسوب کر دیا ان اللہ لا الى الى ولا کو اندازہ ہے کتنا زوردار انداز میں سے بات کر رہے ہیں سمپل جملہ فیلئر میں بھی بات ہو سکتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے جملہ رکھا لاسام کم و لاس و رکم ٹھیک ہے نا لیکن اس کو جملہ اس میں, میں کنورٹ کیا گیا پھر اننا بھی داخل کیا گیا تو کتنا زور آ گیا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے عربی زبان میں لیکن ینزرو ہاں جی وہ دیکھتے دلوں کی طرف و آ مالکم کما کال صلی اللہ علیہ وسلم ان لا ولا بے شک اللہ نہ تو تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کی طرف لیکن دیکھتا ضرور ہے کچھ کیا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اعمال کو دیکھتا ہے اب یہ جو اعمال کا لفظ ہے نا یہاں پہ لگایا وسلم نے یہاں سے آپ کی فصاحت و بلاغت ماشاءاللہ اللہ واضح ہوتی ہے آپ یہاں تک بھی کہہ سکتے تھے ولاقی کم لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اب جو دل دیکھتا ہے صحیح ہے اب دل میں کسی کے کیا ہے مجھے ہے سمپل سا آپ سے سوال ہوتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہاں جی آپ میں سے اللہ اور اس کے رسول سے کون کون محبت کرتا ہے آ سب ہاتھ کھڑا کریں گے دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں گے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ سے پیار ہے اوکے سوال کرتا ہوں آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ٹھیک ہے اب سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے اب سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر وہ مسرا پھر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے پھر اللہ سے پیار تو نہ ہوا نا کرے نا یعنی دل میں پیار ہے نا اب دل میں پیار ہے نظر کہاں سے آئے گا دل کھول کے دیکھیں گے کیسے پتا چلے گا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو پتا چلے گا ہاں پیار ہے آگے سمجھ بچوں کو اپنے والدین سے پیار ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سب کو ہوتا ہے آپ سب کو ہے والے صاحب شام کو تھکے ہارے گھر آتے ہیں آپ دروازے پہ والے صاحب کو دیکھتی نارے لگانے لگتے ہیں ابو جان زندہ آباد ابو جان زندہ بات ابو جان زندہ آباد ہے نا بنتے ہیں نا نارے؟ سارا دن کی بچاری مشقت کر کے پتنی جھاڑے کھا کھا کے آفس میں اور کس کس طرح کے لوگوں سے ڈیل کر کے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں خیر و آفکر کے ساتھ تو نعرہ بنتا ہے تو ہے نا کہ ابو جان زندہ باد ابو کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی پلانا ایک گلاس آپ کہتے ہیں ابو وہ ڈسپینسر سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے وہ سامنے ڈسپینسر رکھا ہے نا ایک گلاس پی لیں اور ایک گلاس مجھے بھی پلا دیں ابو جان زندہ آباد لیکن ابو جان زندہ آباد ابو جان زندہ آباد اگر ہیں تو پھر ابو کی بات تو مانیں کیوں بات ماننی نہیں لیکن ابو جان زندہ باد نعرے لگ رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت قبول ہے زندگی قبول نہیں ہے آپ کو اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت ہے آپ کے دل میں ہے نا دل میں ہے میں دل چیر کے دیکھوں گا کتنی ہے کتنے کلو ہے نہیں نا پتہ کہاں سے لے گا محبت ہے جب آپ اللہ اس کے اصول کی بات مان رہے ہوں تو سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو یہ الفاظات ٹیچ کیے نا والر کلوبک و لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے امال کو دلوں میں کیا پتہ کہاں چلے گا عمل سے عمل سے ٹھیک ہے محبت کیا ہوتی ہے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا ہمارے ایک ٹیچر ہے واقعہ بین کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے تو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی بینگن نہیں پکے کیونکہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے باقی سب بینگن کھا لیتے تھے لیکن چونکہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے تو بینگن پکتے نہیں تھے کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی کبھی ہمارے گھر میں بینگن نہیں پکے کیوں اس لیے کہ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے یہ ہوتی ہے محبت اب تو والد صاحب نہیں ہے نا لیکن پھر بھی بینگن نہیں پتے تو آپ کے دل میں کیا ہے وہ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا باقی آپ وہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے ایک طرف ابو لہب ہے سرخ و سفید انسان ٹھیک ہے نا شولے جیسی آنکھیں اس کا لقب بھی ابو لہب شولوں والا اور انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کے کنڈیم کیا نام لے کے کسی بھی اسلام دشمن کا قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا ابو جہاز بڑا کوئی دشمن ہوگا لیکن مجھے بتائے قرآن میں ابو جہل کا نام ہے نہیں اس شخص کا نام تب ہاتھ ٹوٹے ہیں ابو لہب کے اللہ نے کسی کو نام لے کے کنڈیم نہیں کیا سوائے اس شخص کے انتہائی سرخ و سفید اور دوسری طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نصر سیافام موٹے موٹے ہونٹ لیکن دیکھیں اللہ کے جنت کی سیر کر کے آئے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں بلال کیا کرتے ہو میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے تمہارے قدموں کی چاہ پہلے سنائی دی مقام کیسے آیا آپ سے ان کے کوئی رشتے دار تھے نہیں وہ تو چچا تھا سکا بات سمجھ میں آ نا تو اللہ تعالی کو آپ کے گیٹ اپ سے خرچ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے صحیح لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہے نا لگے رسول وسلم کی تو آپ کے گیٹ اپ سے بھی ظاہر ہوگی گیٹ اپ سے بھی ظاہر ہوگی ایک جملہ سننے کو ملتا ہے نا اکثر کہ لو جی اور سارا اسلام داڑھی سے رکھیا سن دے نا اکثر آپ اور بڑی آپ کو یار اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کو کوئی داڑھی سے کوئی دلچسپی بالکل نہیں اللہ کو کیا دلچسپی ہے داڑھی سے ہو نہ ہو لیکن آپ نے داڑھی رکھی ہے کیوں رکھی ہے کیونکہ اللہ کے کےسم نے رکھی ہوئی تھی اس لیے رکھی ہے نا اللہ کے رسم کی محبت ہے تو رکھی ہے نا اب اندر محبت ہے تو نظر آئے گی کس سے نظر آئے گی عمل سے نظر آئے گی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے سبحان کے اللہ کا اشد اللہ اللہ استفر کا